السلام علیکم سب دوستوں کو آ, رضا بھائی آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگی میں بھی ایک آپ کے پروگرام کے سے ایک سوال ہے میرا اور ایک چھوٹی سی خواہش ہے آ, سوال میرا یہ ہے کہ آ, ہمیشہ جب بھی کوئی آ, علم رکھنے والا شخص پاکستان میں یا باہر کہیں مسلمان خاص طور پر جب وہ کسی بات کا جواب دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس کے ساتھ क्यों کیوں نہیں ہوتی क्यों کیوں نہیں ہوتی کہ ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے یا ایسا کیوں کرنا چاہیے جس طرح का गोत گوشت حرام दिया دیا گیا بچپن سے ہم چاہ رہے تھے کہ سور کا گوشت حرام ہے جس کو نہیں کھانا تو وہ حرام کی کیوں ہے اسی بارے میں مجھے تو بہت عرصہ بتائیے جیسا تھا اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یہ حرام ہے دوسری چیز جو دو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ سب مسلمان بھائیوں کے لیے ہے کہ قرآن اور احادیث کا مطالعہ جو ہے وہ ہم سب روزوں کو جاری رکھنا چاہیے بے شک قرآن مجید سے ہم انسانوں کی سمجھ اتنی نہیں کہ اس کتاب الہی کو صحیح طرح سے ہم سمجھ سکیں تو اسی بھی شاید حضور کی سیرت اور احادیث ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے علماء اور علم رکھنے والے لوگوں کی گائیڈنس لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ سے سرائی کا سارا جو ہے پاکستان میں خاص طور پہ کی ساری ذمہ داری یعنی اسلام کی معلومات رکھنے والے لوگوں پہ آپ جیسے ماشاء اللہ جن کے پاس جنہوں نے پڑھ لکھ کے حاصل کیا ہے مذہب کی علم کے حوالے سے ان ڈال دی جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ بات اچھی نہیں ہے یہ ساری کی ساری ذکر داری علما پہ ڈال دینا غلط ہے خود سے بھی قرآن کا مطالعہ بار بار اور خود سے بھی حدیث اور سیرت نبوی کی تعلیم بار بار حاصل کرنی چاہیے میرا سرے صرف یہی تھا اور وہ سوال جو میں نے آپ سے کیا پلیز اس کے بارے میں بھی مجھے کچھ بتائیے کافی ناقص ہوں میں اپنے مذہب کے حوالے سے امید کرتا ہوں کہ آپ دوست مدد کریں گے جی حضرت پہلے نمبر پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کو یہ کیوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے یہ بات کیوں کرنی چاہیے اور یہ کیوں نہیں کرنی چاہیے یہ تو ایک دنیا دار آدمی کے لیے جو دنیا میں تحقیق کر رہا ہے اس کے لیے ہوتی ہے مسلمان یہ عمل کیوں نہیں کرتا بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ رسول کا حکم ہے کہا نماز پڑھو کیوں پڑھیں یہ کیوں والا مسئلہ جو مطیع رسول ہے جو رب کا ماننے والا ہے وہ نہیں کرتا وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے میرے آقا کا حکم ہے میں کیوں کو نہیں جانتا کہ کیوں کروں ہاں یہ بات بہرحال اپنی جگہ ہچ ہے اور ہک ہے کہ جو حکم دیا کرنے کا اس میں بھی لے ہیں وجوہات ہیں جسے منع کیا اس میں بھی لے اور وجوہات ہیں اس میں کوئی شک والی گنجائش نہیں ہے کہ اگر نماز کا حکم دیا گیا یا سور کے گوشت کھانے سے منع کیا گیا یا نکاح کا حکم دیا گیا زنا سے منع کیا گیا تو اس میں یقیناً علتے ہیں معلوم ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے اس پر تحقیق کرنی چاہیے اور ہو رہی ہے لیکن عمل اس لیے کہ اس میں یہ علت ہے اس لیے ہم کرتے ہیں یہ نہیں ہے عمل صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سو کا حکم ہے رکتے صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رسول کا حکم ہے اس میں کچھ ہلتے ہی ہیں مثلاً صاحب نے کہا سور کا گوشت اب اس میں کیا ہلتے ہی ہیں یہ نرسو بھی بہتر جانتے ہیں لیکن بہرحال علماء نے اپنی اپنی جگہ لکھا کہ جی سور اس لیے حیران ہے کہ یہ بے بےحیا ہے اور شاید مخلوق کے خدا بندی میں سب سے زیادہ بے بےحیا یہی ہے اور جو سور کا گوشت کھاتے ہیں آج ان کی بے حیائی بھی جو ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے تو جو چیز بی بارل کھائی جائے اس کا اثر ہوتا ہے تو سور کا گوشت کھانے سے بھی بے حیائی جو ہے وہ پھیلتی ہے اور جو سرے عام سور کا گوشت کھاتے ہیں ان کا جو طرح ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے آپ کوئی بھی کسی بھی مخلوق کو دیکھیں ان میں نکاح کی رسم یا طریقہ ہو یا نہ ہو مثلا انسانوں میں جنات میں تو نکاح ہے نا لیکن اس کے علاوہ جانوروں میں نکاح نہیں ہے پرندوں میں نکاح نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کوئی جوڑا جو ہوتا ہے کوئی جو یعنی نر ہوتا ہے وہ اپنی ماتا کے پاس کسی اور کو نہیں آنے دیتا لگتا ہے مرتا ہے سب کچھ کرتا ہے اللہ کے نکاح نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ یہ سارے کام کرتا ہے لیکن سور میں ایسا مسئلہ نہیں ہے سور میں یہ تمیز نہیں ہے کہ یہ اس کی سور نہیں ہے یا اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے دوسرا سور اس کے قریب نہیں آ سکتا یہ نہیں اور یہی معاملہ آج ان انسانوں میں آج سور کا گوشت کھاتے ہیں ان میں بھی یہ مسئلہ نہیں ہے ایک عورت کے کئی کئی سامند ہیں بیس بیس سامند ہے ایک عورت کے کئی کئی جو ہے بوائے فرینڈ ہیں اور وہ کٹھے اس کے ساتھ آتے جاتے ہیں تو یہ سور کا گوشت کھانے کی وجہ سے جو ہے وہ بے حیا پھیلی دوسرا جو آپ نے کہا بالکل میرے بھائی یہ تو مسئلہ جہاں تک قرآن پڑھنے کا تعلق ہے بس پڑھنے کا تعلق ہے یہ تو ہر مسلمان کو چاہیے لیکن آپ کو یہ پتا ہے کیا کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رب نے بھی حکم فرمایا قرآن پاک میں کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو دین کا علم حاصل کرے فقاعت حاصل کرے اور مسائل کا استعمال کر سکوم کو بتائے اور ساری دنیا عالم نہیں ہو سکتی فصال ذکر ان کو تم لات اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو جیسے ساری دنیا ڈاکٹر نہیں ہو سکتی سجی خدو پہ آپریشن کرنا ہر بندہ ڈاکٹر ہو جائے ساری دنیا انجینئر نہیں ہو سکتی ساری دنیا تاجر نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے ساری دنیا آنے بھی نہیں ہو سکتی اللہ جد کریم نے یہ تقسیم کر دیا ہے تقسیم کار ہے رب کا کوئی کاشتکار ہے وہ فصلیں بو رہا ہے کاٹ رہا ہے کوئی انجینئر ہے وہ عمارتیں بنا رہا ہے پل بنا رہا ہے کوئی ڈاکٹر ہے وہ بیماریوں کا علاج کر رہا ہے کوئی یقینیم ہے وہ قبیب ہے وہ بھی بیماریوں کا علاج کر رہا ہے اور کچھ دین کا علم حاصل کرنے والا ہے وہ دین کا علم حاصل کرتا ہے لوگوں کو مسائل بتاتا ہے ہاں جب ہر شخص ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو وہی وہ ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے ہر جو پرانی پاس ہے اب وہ بھی مفتر بنا ہوا ہے اور جو ٹرانگا چلا رہا ہے نشر چلا رہا ہے وہ بھی مفسر بنا ہوا ہے وہ بھی کہتا جی قرآن میں آیا ہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا میں نے یہ خدا اپنی زبان کانوں سے سنا یہاں پانگے میں جا رہے تھے تو وہ کوچوان بتا رہا تھا خبردار یا رسول اللہ کہنا یہ جائز نہیں ہے پکڑے جاؤ گے شرک نگ میں نے کہا کہ جب سے کوچوان مفصل بن گئے ہیں نا اس وقت سے قوم کا یہی حال ہو گیا اور جس کا جو جی چاہتا ہے وہ آج پڑھتا ہے اور بیان کرنا شروع کر دیتا ہے جبکہ یہ شریح مسئلہ ہے مشہور مسئلہ ہے صحیح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جب کوفہ لے گئے ناخالہ علی کوفہ ومن بکاس وہ ایک ایسے قصہ گو کے پاس سے گزرے جو مسجد میں درد دے رہا تھا قصے بیان کر رہا تھا کہانیاں بیان کر رہا تھا تو آپ مسجد میں گئے اور اس سے پوچھا کہ کیا تو قرآن کا ناسک و منسوخ جانتا ہے اس نے کہا نہیں تو فاصر المسد مدد نکل جا مسجد سے تو خود گمراہ لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا اور آئندہ میں تجھے کوہے کی کسی مسجد میں تقریر کرتے نہ دیکھ آج تو میرے بھائی ہر شخص جہاں بھی بیٹھا ہے وہ تقریر کر رہا ہے وہ دین کے مسائل بتا رہا ہے اور کئی ایسے ہیں جن کو غسل کے طریقے نہیں معلوم لیکن وہ توحید اور سالے پر گفتگو کر رہے ہیں. وہ یہ ضرور جانتے ہیں مثلا میرا اپنا یہ واقعہ ہے کئی متوشا پہلے بھی میں نے بیان کیا میں ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا میرے والد صاحب ایک ہاسپٹل میں داخل تھے تو میں وہاں والد صاحب کے پاس تھا نماز کا وقت ہوا میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی دوسرے کو سمجھا رہے جو دنیا میں چاہے کر لے لیکن کسی نبی ولی کو حاجت روہ مشکل کشاہ نہیں ماننا یہ اتنا بڑا شرک ہے کہ تیرے سارے کے سارے نماز جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اللہ کے سوائے کوئی حاجت رہا مشکل کشاہ نہیں ہے سب وہ باتیں کر رہے ہیں میں نے نماز پڑھی اصل کا وقت تھا نماز ختم ہوئی وہ نکلے تو میں بھی نکلا تو میں نے کہا مجھے ایک مسئلہ تو بتا دیں جی جی پوچھئے میں نے کہا مجھے یہ بتائیں گے کہ حاجت روا اور مشکل کشاہ کی عربی کیا ہے کہنے لگا جی مجھے تو علم نہیں ہے میں نے کہا اچھا آپ اور وہی جو ہے وہ کیا اردو اور پنجابی میں نازل ہوئی تھی رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میرے سوا کوئی علا نہیں ہے کہیں تو یہ ہوا ہوگا نا اللہ جلحہ محدود القیم نے کہا ہوگا میرے سوا کوئی آگے تھوڑا مشکل کشا نہیں ہے وہ عربی میں بیان کر دیں تو یہ حال ہے جن کوئی چیز چیلوی نہیں آتی وہ بھی ان مسائل میں گفتگو کر رہے تو اللہ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کیے ہوئے علم حاصل کیے ہوئے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے